اور جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچت ہے تو اس کے سواج ناؤ پوچھتے ہیں سب گم ہو جاتے ہیں پھر جب تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں اور انسان بڑا ناشکرا ہے